يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاطلتم اتاطلتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره دنیا دنیا اللہ پونے سورت توبہ کا گیارہواں روز شروع کریں گے ان اور آیت نمبر ہے اکیاسی ایٹی ون توبہ آیت نمبر 81 سے مطالعہ شروع کر دیں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 فلید حکو کلیلہ ولیبکینامحمد ربش رحل صدری ریسر علی امری وحل الرختم علی یفق قولی وجا علی وزیر امین اہلی امین یا رب العالمین اللہ سبحان العالی کی توفیق سے دسویں پارے کا مطالعہ کر رہے سور توبہ کے گیارہویں رکو کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 81 سے غزل تبو کا بیان جاری ہے اور اس موقع کے حوالے سے جو منافقین پیچھے رہے اور ان کا جو پول اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے اس کی تفصیلات اس مقام پر بیان ہو رہی ہیں اب جو سلسلہ کلام ہے اس میں منافقین کے پیچھے رہ جانے کا ذکر بھی ہے اور ان کے جو سزائیں بیان ہوئیں دو سزاؤں کا ذکر پہلے آ چکا کہ ان کا کوئی انفاق قبول نہیں ہوگا آئندہ اور اگر یہ ستر مرتبہ بھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی یہ دو سزاؤں کا ذکر آ چکا ہے مزید دو سزاؤں کا بیان آج کی نشست میں ابھی آیا چاہتا ہے المخلفون مخلفیم خلاف رسول اللہ پیچھے رہ جانے والے رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے اپنے بیٹ رہنے سے خوش ہو گئے کری ہوں اللہ اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راہ جہاد کرے اور انہوں نے کہا تھا کہ گرمی ہے کوچ نہ کرو اللہ اکبر ایک تو یہ پیچھے رہے اور مرادیے کے تبوک کے موقع پر نکلے نہیں اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے مخلص نہ رہے اللہ کے رحم جہاد کا موقع تھا یہ پیچھے رہ گئے اور جو جا رہے تھے ان کو کیا کہا لا تنفرو فرو الحر ارے بڑی شریک گرمی ہے اس میں کوچ نہ کرو اللہ کا تبصرہ جہنم, جہنم کی آگ گرمی کی شدت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑھ کر ہے لوخان کاش کے وہ سمجھ سکتے اس بات کو اللہم نعوذ من عذاب جہنم اے اللہ ناغبی کا بن آدابی جہنم اللہ تری پناہ میں انا چاہتے ہیں جہنم کے آداب سے بہت اہم نقطہ یعنی تبوک کا موقع ہے سلطنت روگوں کے خلاف ٹکراؤ کے لیے جا رہے ہیں گرمی واقعی اصل بھی بھیجر کی پکر تیار ہے شدید گرمی کا معاملہ ہے لیکن اب تو نکلنا لازمی ہے نفیر عام ہے نہیں نکلو کہ تو جہنم کی آگ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے تیار ہے اور جہنم کی آگ کی شدت اور گرمی بہت بہت بہت زیادہ ہے ایک حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کی شدت اس دنیا کی آگ سے انہتر گنا سکسٹی نائن زیادہ ہے اور وہ ملٹیپل ہے ملٹیپل ہے ملٹیپل ہے, ملٹپل ہے گنا سکسٹی نائن زیادہ ہے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے فلی حقو قلیلا چاہیے کہ تھوڑا ہنس لیں ولیب کو کثیرہ زیادہ رونا ہوگا کیا مطلب دنیا میں آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں نکلے تو ہمارا مال بچ جائے گا ہماری جان بچ جائے گی مسلمانوں کا تو دماغ چل گیا یہ تو جا رہے ہیں برباد ہو جائیں گے سلطنت رومر سے سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں یہ تو برباد کر دیے جائیں گے ہماری جان بچے گی کر رہے تھے اور حسی کر رہے تھے مسلمانوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے کہ تھوڑا سا ہنسلیں بہت زیادہ پھر ان کو رونا ہوگا جہنمی روئیں گے حدیث شریف میں آتا ہے اور ان کی آنکھوں سے خون بھی جو ہے وہ ٹپک رہا ہوگا اور وہ روتے رہیں گے روتے رہیں گے روتے رہیں گے اللہ اکبر کبھی ابا بہت زیادہ روئیں گے جزا بیما خان یکسیمون یہ اس کا بدلا ہے جب وہ امال کی کمائی کرتے تھے فی الحج اللہ منہم پھر اگر اح نبی اللہ سلحان و آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لوٹ لے آئے یعنی آپ تو جا رہے ہیں بھی تبو واپس تشیف لائیں گے بھارت ان سے سابقہ پیش آئے گا منافقین سے پھر یہ آپ سے آئندہ نکلنے کے لیے اجازت مانگے بھائی کسی موقع پر کوئی میدان سجے اور اب یہ آئندہ کہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم اللہ کے راہ میں آپ کے ساتھ مل کر قتل کریں فق لن تخرجمع ابدا اہ نبی علیہ السلام آپ فرما دیجیے گا تو میرے کبھی بھی ہرگز نہیں نکلو گے ولم تو اور ہرگز تم میرے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ نہیں کرو گے آئندہ کے لیے ان کا راہ خدا میں جنگ کے لیے نکلنا بھی منع کر دیا گیا یہ سزائیں بیان ہو رہی ہیں یہ تیسری سزا کا ذکر ہے ان نقم روی تمقال بے شک تم نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا جاؤ تو پیچھے رہ جانے والوں کے فق سزا کا بیان اور ایک اور شدید سزا کا بیان ولاد ابادہ اور سنام ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی جنازہ بھی نہ پڑیے گا ولاۃقم اعلی قبری اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئے گا مراد اس کے لیے دعائیں مفرت بھی نہ کیجیے گا یہ ہے شدید ترین سزا کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم کر دیا گیا کون منافق حضور کو روک دیا گیا باقی مسلمان پڑھ لیتے تھے لیکن حضور کو روک دیا گیا کہ آپ نے اے نبی علیہ السلام ان میں سے کسی کا نہ جنادہ پڑھانا ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونے مراد اس کے لیے دعا استغفار بھی اب نہیں کر دی ان نہ رسول ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے کفر کیا اور اس حال میں مرے گی جبکہ وہ فاسق تھے ملا تو عجیب کا اموال ہوں اور اینبی علیہ السلام آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد متاثر نہ کرے حضور سے خطاب امر کو سمجھایا جا رہا ہے کیا بات دنیا پرست ہوگا تو مال تو ہوگا تھوڑا بہت دنیا کے مزے اڑا رہا ہوگا تو لگ بھی رہا خوشحال ہے نہیں اس سے متاثر نہیں ہونا کیوں ام نما اللہ دنیا اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس سے دنیا میں عذاب دے وہ تحقا الفصم کافر <كافرون> اس حال میں ان کی جانیں نکلیں جبکہ وہ کافر ہوں دنیا میں بھی اللہ عذاب دے گا مال اور اولاد سے کیا مطلب منافقین جھوٹا کلمہ تو پڑھتے تھے نا یعنی ایمان کا جھوٹا تو دعویٰ کرتے تھے چاروں نہ چار کبھی زکات بھی دینی پڑتی ہوگی کبھی انفاق بھی کرنا پڑتا ہوگا وہ بھی نکل رہا ہے مال اور فتح اسلام کو ہی مل رہی ہے حالانکہ اندر خان اس دین کے دشمن ہے مسلمانوں کی جماعت کے آسین کے سامنے اولاد کا عالم کیا ہے عبداللہ بن ربی تو منافقین کا سردار مگر بیٹے ان کا نام ادب سے لیں گے وہ ہی لے آئے ان کا نام بھی عبداللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دی تو تو مسلمانوں کو دشمن بنا بیٹھا تیری بیٹے کو اللہ سلحان کر لیا اللہ اکبر کبھی ہوا تو یہ ہے کہ اللہ ان کی مال اور ان کے مال اور اولاد سے بھی دنیا میں ان کو آداب دے رہے ہیں رسوائی کا معاملہ فرما رہا ہے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں گی جبکہ وہ کافر ہوں گے وہ ادا سورت اللہ وجہ رسولی ہی اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور جہاد اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر استاد تو ان میں سے جو قدرت رکھنے والے والے ہیں وہ جو جہاز اور ٹکرانا ہے, مطلب ہے یہ مردوں پر ذمے داری ہے ذمہ داری نہیں ڈالی گئی عام طور پر موقع پہ کچھ ہوا تھا کیا ہوا تھا پورا بتاؤ نا بھائی کیا ہوا تھا حضور تو لے کے گئے تھے ایک ہزار کو تین سو منافقین علیحدہ ہو گئے بعد میں جب شہادتیں ہوئی ہیں اور غزب احد کا میدان سجائے مدینہ شریف کی سادی تو احد ہے نا تو مچا ہے تو لوگ خواتین آئی ہیں کوئی اپنے بیٹے کو دیکھنے اپنے بھائی کو دیکھنے کو زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے یہ ہنگامی صورتحال ہوئی باقی کوئی ایک غزوہ کوئی بتایا کہ حضور عورتوں کو لے کے نکلے ہوں بلکہ بات کے واقعہ تو یہ عورتوں نے نکلنا چاہا تو حضور نے منع فرمایا سختی سے منع فرمایا گھروں پر واپس بھیج دیا یہ باہر کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی ہے ذہن میں رکھیے اس بات کو یہ بہت کلیئرٹی رہنی چاہیے خیر ان سے کہا ان کے بارے میں کہا منافقین کے بارے میں ہٹے کٹے ہیں کوئی بیماری نہیں کوئی مسئلہ نہیں اجازتیں مانگ رہے ہیں پسند کیا انہوں نے کس بات کو راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائے وفوب قلو بہم فہم اللہ اور موہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر پس وہ سمجھتے نہیں ہے لا کن رسول وا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے جاہدین انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا یہ سچے ایمان والوں کا تذکرہ ولا اک الحم الخی اور انہیں لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں وہ الا اک اور یہی لوگ صلاح پانے والے ہیں اعد اللہ لهم جنات تجری من تحت الانہار اللہ سبحانہ وتعالى نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں خالدین فیھا ومنہم ش رہیں گے ذالک الفوز یہی عظیم کامیابی ہے اب کچھ مختلف گروہوں کا ذکر آئے گا ایک وہ جو جھوٹے والے بنانے والے وہ تو منافقین ان کا ذکر آیا اور تھوڑا سا ذکر ابھی آ رہا ہے ایک گروہ مسلمانوں کا کمزور لوگوں کا وہ کمزور ہیں کوئی بیمار ہے معذور ہے نہیں نکل سکتا کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں کچھ ہیں جو نکلنا چاہتے ہیں حضور کے پاس سواریاں نہیں حضور نے واپس کر دیا روتے ہوئے گئے واپس اللہ اکبر کچھ اور ہیں وہ جن کا ذکر اگلے گیارہویں پارے میں بھی آیا چاہتا ہے ان سے خطا ہو گئی پیچھے رہ گئے ان میں سے کچھ کا معاملہ الگ ہے اور باقی تین صحابہ کا معاملہ الگ ہے تو یہ تبوک کے موقع کے حوالے سے مختلف گروہوں کا بیان آ رہا ہے زیادہ نفاق والوں کا بیان تو آ چکا اگلی ایک آیت میں تھوڑا سا ذکر ہے پھر مسلمانوں میں سے مخلص صحابہ مگر جو کمزور تھے معذدور تھے ان کا تذکرہ دیہاتیوں سے یعنی بددو میں رہنے والے بنانے والے آئے کہ ان کو رخصتین اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور رسول سے جھوٹ بولا سیوسیب عذاب کفر ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو دردناک عذاب جنہوں نے کفر کیا یہ تو ہوا من فکین کا بیان جھوٹے بہانے بنانے والے اب کمزور طبقات معذور بیمار ان کے لیے ایکسپشن ہے ان کو معافی ہے ان کے لیے کوئی حرج کا معاملہ نہیں ان کا تذکرہ لَيسَ عَلَى عَلَى عَلَى الَّذِينَ لَا مَا يُنفِقُونَ <حَرَاجُن> نہیں ہے کمزور پر نہیں مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج جو نہیں پاتے کہ کچھ خرج کریں ادا نہ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ جبکہ وہ مخلص ہوں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کوئی حرج نہیں ان کا ویلڈ ایکسکیوز ہے کہ نہیں نکل سکتے ماں المحسنی صبی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں و غفور رحیم اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے ولا على ادا ماں اتو کا لیتا حمیلا اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ اے نبی علیہ السلام جب وہ آپ کے پاس آئے لیتا کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں کل تو آپ علی السلام نے فرمایا تھا لا ما علی کہ میرے پاس کچھ سواری کا انتظام نہیں کہ میں اس پر تمہیں سوار کر سکوں تو اس حال میں لوٹے بنا کہ غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اللہ عجید کہ وہ کچھ پاتے نہیں ہیں کہ خرچ کر سکے یہ کون ہے آئے ہیں نکلنے کو مخلص ہے حضور واپس فرمانے کے کہ بھائی سواری نہیں افراد پہ ایک اونٹ ہے اللہ اکبر وہ باری باری بیٹھیں گے اس قدر مشکل حالات ہیں اب ان کو لوٹا دیا گیا یہ غم کے مارے واپس تو جا رہے مخلص ہے حضور نے بعد میں فرمایا کہ ان کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے ان نمز سبیریا الزام تو لوگوں پر ہے جو آپ علی السلام سے اجازت چاہتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں ہٹے کٹے ہیں کاروبار بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایشو نہیں کوئی مال کی کمی نہیں کوئی اور بیماری پریشانی کچھ نہیں ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نہیں نکلتے ان پر الزام ہے ان کی پکڑ کا معاملہ ان پر نکیر کی جا رہی ہے اور وہ بھی مال خوالف وہ اس بات سے راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں اور اللہ دِن کے دلوں پر مہر لگا دی فہم بس وہ نہیں رکھتے اس کے بعد الحمدللہ للہ گیارہویں پاری کا آغاز ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول علی السلام کو ہدایات عطا کی جا رہی ہے تبوک سے واپسی پر ہی آیات آ رہی ہیں. آپ غزوہ تبو سے واپس تشریف لائیں گے اچھا بالفیل جنگ تو نہیں ہوئی ہے حضور علی السلاۃ السلام تشریف لے گئے کم وبیش پندرہ دن جانے میں لگے کچھ پندرہ ہی دن کم وبیش آنے میں لگے کم وبیش بیس دن آپ کا وہاں پر قیام رہا مگر اللہ نے روب ڈال دیا وہ جو ہرکل تھا روم کا سربراہ وہ تورات کا جاننے والا بھی تھا اس کی ہمت نہ ہوئی کہ حضور علی سلاد السلام کا وہ مقابلہ کرے مسلمان دھاک بٹھا کر واپس آ اب جو واپسی ہو رہی ہے اللہ تعالی اور تمہارے پاس لے کر آئیں گے یعنی یہ عذر جھوٹے پیش نہ کرو ہم ہرگز تمہاری باتیں یقین نہیں کریں گے قدنبار کم یقینا اللہ سبان تمہاری, تمہاری خبریں ہمیں بتا چکا ہے رسول ہو اور ابھی اللہ اور اس کے رسول تمہارے حکم تمہارے عمل کو دیکھیں گے فُمَّتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِبِ الغَيْبِ پھر تم غیب اور ظاہر کے جاننے والے یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تمہیں بتا دیا جائے گا جو تم کرتے تھے یعنی تمہاری خبریں تو ہمیں بتا گئی آئندہ بھی اگر تم یہ بہانے بنا رہے ہو تو دیکھا جائے گا آئندہ تمہارا عمل طرز عمل کیسا رہتا ہے سیہلفونہ باللہ لکم اذن قلبتم الیہم لتوریذو عنہم مسلمانوں جا تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے در گزر کرو فاعید عنہم تم ان سے ایراض کرو منہ پھیر لو انہم رجس بیشک ناپاک ہیں ان, کی ان کے کرتوت ان کی حرکتیں ناپاک ناپاکم اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے جزا امبیما کانو یک اس کا بدلہ جو وہ امال کمایا کرتے تھے یہ منافقین کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کلمہ پڑھنے کے دعوے دار تھے لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے راہ خدا میں نکلے نہیں ہیں اللہ تعالی جہنم کا عذاب ان کے لئے بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا یحلفون لکم لیترضوا عنہم تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ مسلمان تم مجھ سے راضی ہو جاؤ فین ک رضوا عنہم پھر اگر تم اس سے راضی ہو بھی گئے فین اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین بے شک اللہ فاسقین کے قوم سے راضی نہیں ہوتا۔ اشدی میں بہت سخت ہے اور اس بات کی زیادہ قریب ہیں کہ نہ جانے وہ احکام جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائے والله اللہ علیہ اور اللہ قبر رکھنے والا حکمت والا ہے ہاں ایک مارجن ان کو دیا گیا وہ جو بدو دیہاتوں میں مدینہ شریف کے اطراف کے قبائل میں ہیں ان کو حضور علیہ السلام کی صحبت کا زیادہ موقع نہیں ملتا تھا حضور کے پاس آنا سیکھنا اس کا موقع کم ملا ہے تو ان میں کچھ کفر کی رویش کچھ نفاق کا معاملہ اور اللہ کے احکام سے علم نہ ہونا یا کم علمی ہونا اس تعلق سے یہ معاملہ زیادہ ہے یہ مارجن تو اللہ نے دیا البتہ آگے دو قسم کے رویے بیان ہو رہے ہیں انہی میں سے ایک وہ رو کہ جو دین کے احکام کو مصیبت سمجھ رہے انہی میں کچھ ہیں اللہ اور دیہاتیوں میں جن کو حضور کی صحبت زیادہ نہیں ملی مگر میں کچھ مخلص ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ اخلاص رکھتے ہیں توجہ کیجیے گا ایک جیسی انوائرمنٹ ہے لیکن دو قسم کے طرز عمل سامنے آ رہے ہیں ہیں بات بِكُمُ اور مسلمانوں تمہارے بارے میں گردش کے منتظر ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کلما پڑ کے پھنس گئے ہیں جان ہی ہماری خرچ کرنے کے تقاضے آتے اتنا ان کو یہ جبر محسوس ہو ہیں یہ سو انہیں پر بری گردش کا معاملہ ہو واللہ سمیع سمیم اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے ایک تو یہ طرز عمل دین کے احکام کو بوجھ سمجھنا جان جاتی محسوس ہو رہی جمال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا تقاضا آ رہا ہو ہے یہی بدو۔ لیکن اب ان میں سے کچھ کا طرز عمل دیکھیں وہی اور بدو میں سے وہ بھی ہیں يؤمن الاخر جو ایمان رکھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ما ينفق عند الرسول اور جو وہ قرض کرتے ہیں اسے سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور رسول اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کے حصول کا ذریعے سمجھتے ہیں اللہ انها قربۃ النحم یقیناً ان کے لیے قربت کا معاملہ ہے سعید الله في رحمتی اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اسی دیہاتی محول میں یہ جو دور ہے مدینہ شریف سے انہی میں کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحم جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی قربت کے حصول اور پیغمبر علیہ السلام کی دعاؤں کے حصول کا اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں یہ انہی میں سے ہے نا پتہ کیا چنا بندے کا اپنا انوائرمنٹ کیسی کیوں نہ ہو اگر بندے میں طلب اور تڑپ ہے تو فرآن کے گھر میں بی بی آسیہ بھی موجود ہیں اللہ اکبر کبھی ہو کتنی گندی انوائرمنٹ ہے بکس بلکہ کفر اور فسق کی انوائرمنٹ وہ اللہ کی بندی اللہ اکبر و حق پر قدم رہی اللوت علیہ السلام تو علیہ السلام کی بیویاں ہیں پیغمبروں کا گھر آنا مگر ان بیویوں کے اندر کھوٹ آ گئی نا پر رہی چوائس بندے کا اپنا ہے آج ہم بھی جینے بڑے مشکل حالات ہیں جی ہماری بیٹیاں اس میگا سٹی کے اندر آج بھی پردہ کر رہی ہیں الحمد للہ رب العالح امید تو کیوں کہ جی پردہ بڑا مشکل کام ہے تو یہی بیٹیاں ہماری یہی بہنیں جو اس پر فتن ماحول میں اللہ کے فصل و کرم سے پردے کا اہتمام کر رہی ہیں اللہ ان کو کھڑا کر دے گا کیا خیال ہے جی کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے آپ کو فلش کروانا ہے خوب آگے بڑھنا ہے کیا کریں سود کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو کیا اسی شہر میں وہ بزنس کمیونٹی کے لوگ نہیں ہیں جو سود کے بغیر گزارا کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں الحمد للہ حیرب اللہ کھڑا کر دے گا ان کو بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پر ویئر ول دیر اے ویئر نوٹ بی این وے بندہ مخلص ہوگا اللہ نہیں اٹاف منزل آسان والی ب... یہ دونوں طرز عمل آ گئے ماحول وہی ہے بدو والا یہ ہے نقطہ بڑا اہم جو یاد رکھنا ہمیں چاہیے بس من والانصار اول اول سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے اور جنہوں نے عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کی رضی اللہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے کتنا پیارا یہ جملہ ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے سبحان اللہ اللہ اتنا عطا فرمائے گا وہ راضی راضی ہوں گے اللہ اکبر پر کبھی ویسے تو سب سے بڑھ کر شان محمد مصطفیٰ کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا والا سوکھ اور ابو کا فتح آپ راضی ہو جائیں گے مگر اللہ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بھی کہہ رہا ہے تو اول اول صفقت کرنے والے اس امت کے انسا مہاجرین اور انصار اور عمدگی کے ساتھ پیروی کرنے والے تابعین پھر علماء مفسرین نے فرمایا سارے اہل ایمان قیامت تک ان میں داخل اللہ میں شامل فرمائے رضی اللہ عنہم و رد عن اللہ ان سے راضی ہُوا وہ اللہ سے راضی ہوئے وہ عد الحم جنات اور ان کے لیے باغات اللہ نے تیار فرمائے تجری تاہل انہا جن کے نیچے سے نہرے جاری رہیں ہے جنت الفردوس, اے اللہ ہم تو جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں ومن من حولك بن اور جو دیہاتی تمہارے ارد گرد ہیں اے مسلمانوں ان میں سے بعض منافق ہیں ومین المدینہ اور مدینہ والوں میں بھی ہیں جو منافق ہیں مَرَدُ عَلَمْ نِفَاق یہ ڈٹے اڑے ہوئے ہیں نفاق پر لَا تَعْلَمُهُمْ تم انہیں نہیں جانتے نَحْنَ عَلَمُهُمْ ہم انہیں جانتے ہیں سَنُعَذِّبْهُمْ مَرَّتَيْنِ ہی ہم انہیں جلد دو بار عذاب دیں گے لوٹائے جائیں گے عذاب دنیا میں بھی. کبھی مال خرچ کیا کچھ کام نہ آیا اور ناکامی ہوئی اور اسلام کا غلبہ ہو گیا کبھی اولاد ہی مال لے آئی اور ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی اللہ دوہر عذاب دے گا اور پھر بڑا عذاب کہاں ہے آخرت کا اس کا تذکرہ ہے اب اگلا جو گرو بیان ہو رہا ہے وہ ہے حضرت ابو الو رضی اللہ عنہ اور ان کے چھ ساتھی صحاب کا نام ہے مخلص لوگ ہیں خطا ہو گئی سستی ہو گئی جا نہیں سکے غزوہ تبو کے موقع پر اور نوٹ کیجئے گا اللہ نے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی اگر کوئی خطا ہے اس کا ذکر کر دیا تو کچھ ہمیں بھی ہمت مل جاتی ہے بھائی ہم تو یہیں بڑے گناگار ہاں خطا کر کے یا خطا ہو گئی تو توبہ کر دیں اللہ ماں فرما دیتا ہے ہمارے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہ بیانات ہمیں اس انداز سے لینے چاہیے کہ ہم مایوس نہ ہو جائیں ہمارے اندر بھی تلا بڑب رہے اصلاح کی اور اصلاح کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا اور اپنے معاملے کو درست کر لیں اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اب یہ واقعہ ہے کہ یہ چھ صحابہ اور ابو اباب اور رضی اللہ ان سے خطا ہو گئی حضور تشریف لے کر واپس آئے ان لوگوں نے خود سے جا کے مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا خود سے جا کر اور معاملہ چھوڑ دیا اللہ پر اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو ہوگا دیکھا جائے گا پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کا صدقہ قبول کر کیجئے نبی علی السلام اور ان کی معافی کا اعلان ہو گیا یہ ہیں ابو اوباب رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ چھ مزید صحابہ وآخرون بذنوبهم خالت و صالحا و آخر اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور انہیں ایک عمل اچھا کیا دوسرا برا عمل کر کے ملا جلا معاملہ کر لیا اللہ یتوب علیہم کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے ان اللہ غفر الرحیم بے شک اللہ بہت بچنے والا نہایت ہم فرمانے والا ہے خود صدا نبی علیہ السلام ان کے مانوں سے صدقہ لیجیے تاکہ آپ ان کو پاک کر دیں ہاں اور اس سے ان کا تذکیہ کریں وسلیہ اللہ اکبر اور اے نبی ان کے دعا فرمائے اللہ اکبر اللہ اپنے پیغمبر کو صحابہ کے لیے دعا کے لیے فرما ان سلاد اگر سکن الحم بے شکی علیہ السلام آپ کی یہ سلاد سلاد کا لغوی ترجمہ یہاں پر ہے دعا آپ کی یہ دعا ان کے سکون کا باعث ہے واللہ اللہ علیم اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے تو ان کا صدقہ قبول کرنے کو کہا کہ صدقہ کیا ہے مشہور حدیث ہے صدقہ اللہ کے غذب کو غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ہمیں خرج کرنے کی توفیق دے زکات فرض ہے ٹھیک ہے اور پڑھ چکے اسی سوربہ کی میں وہ فرض صدقہ ہے زکات کے علاوہ کچھ واجب ہوتا ہے جیسے فطر کا معاملہ ہے نظر معاملہ ہو گیا تو وہ اب دینا توجب ہوگا باقی جو ہم دے رہے ہیں کچھ لوگ اس کو صدقہ کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو خیرات کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو چیریٹی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو ڈونیشن کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو نان زکات کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو اللہ واسے کا کہتے ہیں سب ایک ہی بات ہے زکات فرض کچھ واجب نظر کا معاملہ صدقہ نظر کا معاملہ بقیت ادر دین زکات جو بھی ہے وہ صدقہ ہی ہے چاہے چیریٹی کہیں یہ کہیں وہ کہیں جو کچھ بھی کہیں اس کا فائدہ کیا ہے اللہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اس کا فائدہ کیا اللہ کا غذب ٹھنڈا پڑ جائے گا اس کا فائدہ کیا ہے بندے کا تسکیا ہو جائے گا کیوں مال کی شدید محبت ہے اور جب تک یہ نکلے گی نہیں یہ دل صاف اور پاک ہو نہیں سکتا وہ ان نہ خیری شدید بڑی شدید محبت انسان کے دل میں ہے اس کو صاف کرنے کا بڑا پیارا طریقہ کیا ہے اس کو مال کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے نا جی کھڑا ہو جائے گا تو بدبو مارے گا پانی آتا رہے جاتا رہے پاک اور صاف رہے گا مال آتا رہے اور हाँ? جاتا رہے تو مال بھی صاف دل بھی پاک ہوگا جمع کر کر کے کر کر کے کر کر کے, کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے کتنا کر لوگے بھائی کتنا آخر وہ جوہر اور تالاب گندگی کا نہ بن جائے اللہ اور دے گا برکت دے گا لیکن آتا رہے اور جاتا رہے اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے بچوں کو بھی عادت دلوائے چاہے کسی بچ, غریب بچے کو اپنے بچے سے بسکٹ کا پیکٹ ہی دلوا دیں ایک جوس کا ڈبا ہی دلوا دیں جی لیکن عادت ڈالیں یہ بچے ہمارے دینے والے ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ ہمیں بھی توفیق دے اور یہ نہیں سوچیں میں ہزار دوں گا تو میں دس ہزار دوں گا تو کوئی ورث ہوگی اس کی نہ نہ ایک ہجور کا دانا حضور فرماتے علیہ السلام ایک کھجور کا دانا بھی اللہ کے راہ میں دے کے تم اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا سکتے ہو تو دے ڈالو دے دو اس کو بھی اخلاص کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ ایک ہجور کا دانا دونوں روایات صحیح مسلم کی اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں دیتا اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ اہت پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے ان سلادہ کا سکن الحمد اے نبی بے شک آپ کی دعائیں کے لئے سکون کا باعث ہے اللہ سمیع العلیم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے یہ ان صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا اعلان اللہ نے خطا کا ذکر بھی کیا ہے اور ساتھ ہی ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی ہو گیا علم یعلم کیا وہ علم ہی رکھتے ان اللہ ہوا يقبلو يقبلو عباده کی بشک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے وہ یق الصد اور وہ قبول فرماتا ہے صدقات کو طباب رحیم اور بشر اللہ ہی ہے جو خوب توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے وہ اللہ کی سیوا جائیں گے کہ کوئی اور در ہے کہ جہاں سے معافی ملے نا. بچے کی بھی کبھی پٹائی ہو جاتی ہے اگر چھوٹے کی بات ہو رہی ہے تو وہ لپٹتا ماں سے ہی ہے کیوں اس کو پتا پٹائی تو کر رہی ہے, لیکن بھی ہے, بھی ہے بچے کو پتا ہے یہ بات اللہ اتنی ہمیں بھی سمجھ دے دے ہم بھی اللہ کی طرف پلٹنے والے بنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے اور وَمَن اللہ. اللہ کی سوا کون ہے جو گناہوں کو ماں فرمانے والا ہو <coughs> تو وہی توبہ قبول کرتا ہے وہی صدقہ قبول کرتا ہے وہ توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے وقول اعملوا فسير وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون اور اے نبی علیہ الصلوۃ و فرمائیے لوگوں تم عمل کیے جاؤ یہ توبہ تو قبول ہو رہی ہے مگر آئندہ کا معاملہ ٹھیک رکھنا سچی توبہ کیا ہے بندہ اعمال کے معاملے کو درست کر لے آئندہ کے اعتبار سے دیکھیں گے بس عالم الغیب غیب اور کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ عمل کیا کرتے تھے اگلا بیان مختصر ہے اور آئندہ آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں بات آئے گی تفصیل سے وہ ہے تین صحابہ کا بیان یہ تین کا گروہ الگ ہے کیسے کاب بن مالک حلال بن امیہ اور مرارا بن ربیع یہ حدیث میں نام بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ اور کاب بن مالک کی ایک روایت بخاری شریف کی طویل ترین روایت ہے اس معاملے میں یہ تین پیچھے رہ گئے کوئی مسئلہ نہیں تھا صحت بھی ٹھیک تھی مال بھی تھا سواری بھی تھی کوئی ایشو نہیں تھا سستی ہو گئی آ کے اعتراف کر لیا ان کا پچاس دن کا بائک ہوا کتنا پچاس اس کے بعد توبہ قبول ہوئی وہ ذکر ابھی مختصر اور آگے آئے تبر ایک سو اٹھارہ میں آئے گا تو بات کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ وہ آخر اللہ اور کچھ اور ہیں ان کا معاملہ اللہ کے حکم پر ابھی موقوف ہے ویٹ ان سی کا معاملہ ہے اماضبحم چاہے اللہ عذاب دے و اما یتوب علیہم یا اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے وہ اللہ علیہ اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے مزید اس کا بیان واقع کا بیان آیت امید ایک سو اٹھارہ میں پڑھیں گے انشاء اللہ کی جنہوں نے مسجد زیرار بنائی زیرار کہتے نقصان کو کہتے ہیں یہ ارادہ ہی ناپاک تھا منافقین کا اور اس کے پیچھے اور سازش تھی اور مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے ان میں دراڑ ڈالنے کے لیے تھا تو اس کو کہا ہی گیا اور کفر کرنے کے لیے بنائی گئی بین تفریح اور ایمان والوں کے درمیان پھول ڈالنے کے لیے رسول ہو اور اس کے لیے گھات کی جگہ جہاں بیٹھ کے سازشیں ہوں اور اس کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کی من قبل پہلے اور اعلان ہو چکا ہے اور مدینے والوں کو بھی پتا چل گیا تو یہ دشمن بن گیا اور رشتے میں ہے؟ عبداللہ بن کا ہے. وہ بھی حسد کا میار دشمن بنا ابد اللہ بن اوبئی اور اس نے کہا کہ چرچا تو میرا ہونا چاہیے یہ کہاں سے آ گئے یہ مہنوئی ہے عبداللہ بن اوبئی کا ذہن میں رکھیے گا اور یہ بھی دشمن بنا نبی علی السلط السلام کا وہاں سے پھر روم گیا وہاں سے سازشیں کی پھر منافقین کے ساتھ مل کر اس نے مسجد زرار بنا کر مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی ضمن ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے زمنی سی بات ہے لیکن ہے بڑا دلچسپ آپ نے مشہور صحابی کا ذکر سنا ہوگا جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا غصیر الملائی حنزلہ رضی اللہ خان اوہد میں رات ان کا نکاح کا معاملہ ہوا تھا شب ضفا فرسٹ نائٹ تھی صبح پکار لگی نکل پڑے شہید ہو گئے اور حضور کو بتایا گیا فرشتوں نے ان کو غسل دیا پوچھا گیا بھئی چیک کرو کیا معاملہ بھئی رات ان کا نکاح کا معاملہ ہوا اور ان کو غسل کرنے کا موقع نہیں ملا یہ تو نکل پڑے شہید ہو گئے اور اللہ نے ان کو غسیل الملائکہ فرشتوں کے غسل دیے ہوئے قرار دیا اللہ اکبر میں یہ واقعہ اس لیے عرص کر رہا ہوں آپ سے یہ ابو عامر خزرجی دشمن اور حنزلہ ان کے بیٹے اس کے بیٹے یوں کہی اور سنیں وہ ابو حضرت حنزلہ کی بیوی کون عبداللہ بن عبی کی بیٹی یہ دونوں دشمن اور وہ گھرانہ کے اس گھرانے کے فرد کو حنزلہ کو غصیر الملائی کا لقب ملا یہ جو اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے کہ تم دشمن ہی پر ہو اسلام کے بارے میں اور تمہاری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے کہاں قبول کی اللہ اکبر یہ ابو عامر حز اس کے تعلق سے کہ لمن حارب اللہ من قبل اور اس کے لئے گھات بنانے کی جگہ جس نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کی اس سے پہلے ہی دشمن بن گیا تھا اور یہ یقینا قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی اچھا جی یہ رکو مکمل کریں گے اور پھر انشاء اللہ چار کا ترابی ادا کریں گے ولیفا ان اور حسنہ اور یقیناً مقصمے کھائیں گے کہ ہم نے دوسری بھلائی چاہی تھی یعنی یہ مسجد زرار بنائی گئی اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے منافقین کا یہ پلان تھا اور چاہا تھا انہوں نے کہ حضور علیہ السلام اس کا اناگریشن کریں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع کیا اور حضور نے صحابہ کو بھیجا کہ اس کو ڈھا دیا جائے یہ تو نقصان پہنچانے کے لیے معاملہ کیا گیا دیتا مت ہوئے لمسد ان یومین بے شکو مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوا پر رکھی گئی ہے احق کو وہ اس بات کی زیادہ لائق ہے حقدار ہے ان کہ آپ اس میں کھڑے ہوں من اول یومین تقوام افیں اس سے تو منع کر دیے کہ مسجد زراعت سے ہاں اس مسجد میں کھڑے ہوں جو ڈے سے پہلے دن سے تقوا کی بنیاد پر قائم کی گئی اس کا حق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس سے با کئی مفسری نے مراد مسجد نبوی بھی لی ہے اور کئی مفسری نے مراد مسجد قبا کو لیا ہے دونوں آرا مفسرین نے بیان فرمائی ہیں فی رجانو یہ شبو نئی اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں واللہ اللہ المطاہرین اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اس کے ذیل مفصری نے لکھا قبا والوں سے پوچھا گیا بھائی ایسی کیا بات ہے کہ تمہارا خوب پاکیزگی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم بڑی پاکیزگی اختیار کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ جب برف حاجت سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں تو ہم پانی کے ساتھ اس سے قبل ڈھلے بھی استعمال کرتے ہیں وہ کنکریوں کا استعمال وہ پیشاب کے قطروں کو جذب کر لیتا ہے اور پھر ہم پانی استعمال کرتے ہیں آج کے ہمارے احاط میں بھارت میں ٹشو پیپر بھی اویلیبل ہیں اگر ادھر سارے پتھر ہم لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیے تو پھر گڈر کا چوک ہونے کا امکان وہ بڑھ جائے گا تو وہ اسی نیت سے وہ ٹشو پیپر استعمال کر لیے جاتے ہیں اس میں زیادہ پاکیزگی ہے تو ایک رائے یہ ہے کہ ان کے اس پاکیزہ رہنے کی تعریف ہے جو اس مقام پر اللہ سلحان تعالیٰ نے فرمائی ہے اہل قبا المطاہرین اور اللہ خوب پاکیز کی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو وہ عمارت جس نے اپنے کردار کی عمارت کردار کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہے خیر وہ بہتر ہے بنیاں ہارن یا وہ کہ جس نے اپنے کردار کی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے گڑھے کے کنارے پر رکھی فنہار پس اس کو لے کر دوسرے فیناری جہنم فنہار بھی فیناری جہنم پس وہ گر پڑی کیا مطلب ایک صاحب ایمان بندہ ہے اللہ کو چاہنے والا اللہ کی رضا کے حصول میں مصروف عمل ہے ایک اس کا کردار ہوگا دوسرا کفر ہے اس پہ قائم ہے شرک ہے اس پر قائم ہے نفاق کی گندی بیماری پر کھڑا ہے ذہنی بات اس کی عمارت مضبوط نہیں ہوگی وہ اٹھا کر اس کو جہنم میں لے جائے گا اس کا یہ کفر اس کا یہ شرک اس کا فاق. وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالمین کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا لَا يَزَالُ بُنِيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْ رِي بَتَنْ فِي قُلُوبِهِمْ وہ عمارت منافقین خاص طور پر ذکر وہ امانت جس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے ہمیشہ شک ڈالتی رہے گی ان کے دلوں میں الا ان تقطع قلوبهم یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یعنی اس نفاق کے مرض کا ایک نتیجہ کیا ہے وہ جو دین قبول بھی کیا تھا اس کے بارے میں شکوک اور شبہات میں یہ منافقین مبتلا ہو جاتے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا الا ایک ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر جائیں مریں گے تب ہی معاملہ ختم ہوگا والله علیم الحکیم اور اللہ سبحانہ وتعالى خوب رکھنے والا خوب حکمت والا ہے۔ وانفروا خفافا وثقانا وجاهدوا, وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم, إن كنتم تعلمون